اور جب تو انہیں دیکھے ان کے جسم تجھے بھلے معلوم ہو اور اگر بات کریں تو تاو ان کی بات غور سے سنی گویا وہ کڑیاں ہیں دیوار سے ٹکئی ہوئی ہر بلند آواز اپنی ہی اوپر لے جاتے ہیں وہ دشمن ہے تو ان سے بچتے رہو اللہ انہیں مارے کہاں اون جاتے ہیں